اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دیہن طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے امدام میں, میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ دے تو وہی پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمات راتگی والا نہ پاؤ گے